بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زی حدانا لہذا وما کنا لنحت دیا لولا ان حدانا اللہ صدق اللہ العظیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری احلو لکتا من لسانی یفقہو قولی ربی یسر ولا توسر و تمیم بالخیر آمین یارب العالمین میں نے آج آپ کے سامنے پھر وہی آیت جو ہے تلاوت کی ہے جو میں نے پہلے دن تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم نے کیسے ادا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سکھایا کہ جنتی جب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو وہ اللہ کا شکر ان الفاظ میں ادا کر رہے ہوں گے کہ الحمد اللہ الزی حدانہ لہٰذا تمام تعریف تمام شکر صلی اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہم کبھی بھی یہاں جنت میں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا تو آج ہم کلمہ کی دوسری موٹی قسم فیل شروع کرنے لگے تمام تعریف تمام شکر صلی اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک فیل تک پہنچایا اور ہم کبھی بھی فیل تک نہ پہنچ پاتے ہم اسم میں ہی غائب ہو جاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اس کی توفیق اس کے کرم سے اپنے سلیبس کا دوسرا بڑا پارٹ یعنی ذہن میں تازہ کرنا سلیبس کیا قرآن کورس کا اسم فیل حرف جملہ اسمیاں جملہ فیلیا اسم ہم نے الحمد مکمل کر لیا حرف جو ہے وہ بیچ بیچ میں آتا رہا جیسے حروف جارہ رہا ہے بیچ میں اسم کے ساتھ حروف استفام ہم نے دیکھے حروف نفی دیکھے ہم نے حروف ندا والا ٹاپک ہم نے پڑھا تو حرف بیچ بیچ میں آئیں گے لیکن مین دو ہی کلمہ کی اقسام ہیں اسم اور فیل تو اسم الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا اور آج ہم اللہ کی توفیق اس کے فضل سے فیل کو شروع کرنے لگے فیل ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں مجھے ابھی بھی وہ ڈیفینیشن یاد ہے فیل کی کہ فیل ایسا لفظ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا پایا جائے اور کچھ اگزامپلس کے ہم یاد کرتے تھے کہ جی جیسے آنا جانا کھانا پینا اٹھنا وغیرہ اور ہمارا فیل مکمل ہو جاتا تھا تو جو چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور عربی کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ عربی گرامر میں فیل کسے کہا جائے گا فیل کی عربی گرامر میں جو ڈیفینیشن ہوتی ہے اس کو نوٹ کر لے وہ یہ ہے کہ ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا زمانے کے ساتھ پایا جائے ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے تو گویا آدھی ڈیفینیشن تو وہی ہے جس میں کسی کام کا کرنا ہونا پایا جائے لیکن تھوڑا سا ایڈ ہوا ہے زمانے کے ساتھ یہاں پر ہم زمانے کو ڈسکس کریں گے کہ زمانے کو ہم انگریزی میں ٹینس کہتے ہیں غالباً پہلی بات یہ کہ زمانے تین ہوتے ہیں ایسے یہ ہی ہے نا ایک زمانہ ہے ماضی ایک زمانہ ہے حال اور ایک زمانہ ہے مستقبل تو زمانے تین ہوتے ہیں اور ان تین زمانوں کے ادبار سے اردو زبان میں فیل کی بھی تین اقسام ہیں تین زمانے تو فیل کی تین اقسام فیل ماضی فیل حال، فیل مستقبل okay. زمانے کو جیسے میں نے کہا انگریزی میں ٹینس کہتے ہیں تو انگلش میں بھی زمانے کے ادبار سے تین طرح کے ٹینس آپ نے پڑھے ہیں پاس ٹینس اور فیوچر ٹینس تو انگلش اردو سیم ہی ہے چلتا آ رہا ہے اب پہلا فرق نوٹ کر لیں عربی زبان میں جو فرق ہے فیل کا زمانے عربی میں بھی تین ہی ہیں عربی میں بھی زمانے تین ہی ہیں لیکن تین زمانوں کے اعتبار سے عربی زبان میں فیل دو قسم کا ہوگا فیل کی دو اقسام ہوں گی زمانے تین ہی ہوں گے لیکن فیل دو اقسام میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا جبکہ اردو میں اور انگریزی میں تین زمانے تو فیل کی بھی تین تین اقسام اوکے تو عربی میں فیل کی زمانے کے اعتبار سے جو دو اقسام ہیں اس میں پہلی قسم ہے فیل ماضی اور دوسری ہے فیل مزارے یہاں آپ کے لیے ایک جو نیا لفظ آیا وہ ہے مضارے کا لفظ ماضی سے آپ واقف ہیں تو پہلی بات یہ آئی کہ عربی زبان میں زمانے کے اعتبار سے فیل کی دو اقسام ہیں فیل ماضی اور فیل مضارے فیل ماضی میں زمانہ ماضی میں ہونے والے کام کو ذکر کیا جائے گا جبکہ فیل مظاہرے میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں میں ہونے والے کاموں کو ذکر کیا جائے گا یعنی عرب کے نزدیک تین زمانوں کے اعتبار سے دو فیل ہیں یا ماضی ہے یا مزارے مظاہرے میں ہی وہ حال کو بھی اور مستقبل کو بھی کور کرتا ہے تو دونوں طرح سے ترجمہ پاسبل ہوگا آپ حال میں بھی کر سکتے ہیں مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ان اللہ تعالیٰ آپ کو بتایا جائے گا کہ کب آپ نے فعل مزارے کا ترجمہ صرف حال میں کرنا ہے کب آپ نے فیل مزارے کا درجم صرف مستقبل میں کرنا ہے ٹھیک ہے تو بنیادی چیز یہ آپ کے سامنے آ گئی ہم لیں گے جی فیل ماضی سے مجھے یاد ہے جب میں ساتویں آٹھویں کلاس میں پڑھتا تھا تو ہمارے اردو کے بے پرچے میں ٹھیک ہے اردو کے پرچہ بے میں ایک سوال آیا کرتا تھا سوال ہوتا تھا جانا جانا مصدر سے جانا مستر سے فیل ماضی کی گردان لکھے ایک سوال آیا کرتا تھی جانا مصدر سے فی ماضی کی گردان لکھے آج ہم ان اللہ تعالی عربی زبان میں فعل ماضی کی گردان کریں گے لیکن عربی میں گردان کرنے سے پہلے ہم پہلے اردو میں کریں گے پھر انشاءاللہ انگریزی میں کریں گے پھر عربی میں کریں گے ٹھیک یعنی آج آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ عربی وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ان اردو انگریزی پنجابی ہر زبان میں فیل ماضی گردان کرنے قابل ہوں گے انشاءاللہ شاء ٹھیک ہے جانا مصدر اور گردان تین لفظ ذہن میں رکھے اور ہم فیل ماضی کر رہے ہیں جانا مستر اور گردان مستر کسے کہتے ہیں نوٹ کر لیں مصدر کہتے ہیں کام کے نام کو مصدر اس کا کیا مطلب ہے کام کا نام کہ جانا ایک کام کا نام نہیں ہے کیوں جی؟ ہر کام کا ایک نام ہوتا ہے نا آنا ایک کام کا نام ہے جانا کام کا نام ہے بیٹھنا کام کا نام ہے کھڑا ہونا کام کا نام ہے سونا کام کا نام ہے اوکے تو جنہیں ہم فیل کی اگزامپل میں لکھا کرتے تھے نا وہ سب ایکچولی کام کے نام ہیں اور کام کا نام ہوتا ہے اسم ہم نے پڑھا ہے تو مستر کے معنی ہے کام کا نام اور گردان کیا ہوتی تھی اس وقت تو نہیں پتا چلا لیکن جب عربی کی گردان آئی تو پھر بہت افسوس ہوا کہ کاش اس وقت یہ گردان آتی ہوتی تو دس نمبر کبھی نہ کٹتے تو میں پہلے آپ کے سامنے ذرا جانا ایک کام کا نام ہے اس سے فیل ماضی میں گردان کرنے لگا ٹھیک ہے آپ نے ذرا میری گردان کو سننا ہے اور پھر مجھے میرے سوالوں کے جواب دینے کہ آپ نے گردان کو کیا پایا یعنی آپ کے نزدیک گردان کیا تھی ٹھیک سنیے گا گردان غور سے میں جانا کام کے نام کو استعمال کر رہا ہوں فیل ماضی میں اور گردان کر رہا ہوں وہ گیا وہ گئے وہ گئی وہ گئیں تو گیا تم گئے تو گئی تم گئیں میں گیا ہم گئے میں گئی ہم گئیں یہ تھی جی گردان تو پھر سن لیجیے گردان ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں جانا کام کا نام پھر آپ کر کے دکھائیں گے مجھے اور پھر ہم مختلف سوالات کریں گے جانا کام کا نام ہے اس سے فی ماضی میں میں گردان کر رہا ہوں وہ گیا وہ گئے وہ گئی وہ گئی تو گیا تم گئے تو گئی تم گئی میں گیا ہم گئے میں گئی ہم گئیں اوکے جی میں اگر آپ سے کہوں جی آنا مصدر سے گردان کر کے دکھائیں کر دیں گے آنا مصدر سے جی کون کرے گا آنا مصدر سے جی ساکب وہ آیا وہ آئے वो آئی, वो آئی. وہ آئی وہ آئیں آئی وہ ہم آئیں ماشاءاللہ جی اگلی کردار کون کرے گا جی معاویہ آپ کریں سونا مصدر سے تو تم فروغ آپ جاگنا مصدر سے گردان کر کے سنا ذرا میں واحد جمع کے لیے استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا؟ تو سے میرا مراد واحد ہے اور تم سے مراد جمع ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ اللہ سوال کیا جی کھانا مسجد سے گردان کریں تو کھانا مسجد سے میں گردان کرنے لگا ہوں سنیے گا اس نے کھایا ٹھیک ہے انہوں نے کھایا پھر اس نے کھایا انہوں نے کھایا تو میں اس کو کروں گا اس نے کھایا انہوں نے کھایا یعنی یہ ایسا فیل ہے جس میں مجھے مذکر مونس کے لیے الگ سے جملہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑی ایک ہی جملے نے کور کر دیا اس نے کھایا انہوں نے کھایا تو نے کھایا تم نے کھایا میں نے کھایا ہم نے کھایا یہ ڈپینڈ کرتا ہے مسدر پہ مسدر کون سا ہے ٹھیک یعنی جس کا ترجمہ آپ نے کے ساتھ کریں گے نا نے کے ساتھ اس میں آپ کو سہولت مل جائے گی جس میں نے نہیں ہوگا اس میں آپ کو زیادہ ہاں جی چلو الحمدللہ گردان سمجھ میں آ گئی آپ مجھے بتائیے جی گردان کیا تھی جی عمر آپ کے نظری گردان کیا تھی یہ جو گردان کی ہے ہم نے اردو میں یہ کیا تھی ٹھیک ہے شابش ویری گڈ جی اور کوئی اس پہ ذرا روشنی ڈالے اچھی محنت کی سنی جی ساکنڈ نے کہا جی تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن فرسٹ پرسن کا ذکر ہوا ہے اس میں گردان میں اور انہوں نے کہا مذکر مونس واحد جمع کا بھی ذکر ہو گیا ان سب کا ذکر ہوا اور کیا ہوا پھر اینڈ پہ چارٹ ایک بن گیا اوکے اب ذرا اس میں تھوڑا سا میرا بھی حصہ ڈالیں بات آپ کی ساری صحیح ہے تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن فرسٹ پرسن کو استعمال کرتے ہوئے مذکر مونس واحد جمع کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنانا گردان ہے جملے نہیں تھے یہ جملے تھے جسے آپ چارٹ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک ہے یہ چاٹ ایکچولی یا گردان ایکچولی جملوں کا مجموع ہے دیکھیے میں نے کہا جی وہ گیا پورا ایک جملہ بن گیا وہ گئے پورا ایک جملہ بن گیا تو گویا گردان کمبنیشن آف سینٹینس گردان ایک چاٹ ہے گردان ایک چاٹ ہے اور یہ جملوں کا مجموعہ یہ جملے کیسے بنیں گے یہ جملے بنیں گے ایسے کہ آپ نے اس کام کو استعمال کرنا ہے ماضی میں تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن پرسن کے پروناؤنز استعمال کرتے ہوئے وہ پروناؤنز واحد جمع ہیں مذکر مونس ہیں اور آپ نے جملے بنا دیے تو گویا اردو میں گردان میں آپ کے جملے بنے دو چار چھ آٹھ دس بارہ ٹھیک یا چھ بارہ یا چھ جملے بنے اوکے جی تو آپ کو اردو کی گردان آ گئی اردو گردان اردو کی میں نے سکھا دی آپ کو اب آئے انگریزی گردان کی طرح اگر آپ گردان سمجھ میں آ گردان ہے کیا تو یہی انگریزی میں ہوگا کام انگریزی میں گردان جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کنجوگیشن کنجوکیشن مستر کو انفینیٹو کہتے ہیں کام کا का نام دو میں نے بتا دیے اب ایک لفظ کی انگریزی آپ نے بتا دینی ہے گردان کی انگریزی میں نے بتا دی مستر کی انگریزی میں نے بتا دی اب آپ سے میں نے ایک لفظ کی انگریزی پوچھنی ہے اور مجھے ہنڈریڈ پرسینٹ یقین ہے کہ آپ غلط بتائیں گے ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچپن سے بڑھتے آ رہے ہیں آپ انگریزی اور آج آپ کی انگریزی کا امتحان ہے جی ہاتھ کھڑا کریں مجھے بتائیے جانا کی انگریزی کیا ہے ایک شباز صاحب جانا کی انگریزی دو تین جانا کی انگریزی چار پانچ جانا چھ جی شروع کریں جی بسم اللہ گو گو میں آپ کو کہتا ہوں گو تو آپ کو کیا کہہ رہا ہوں میں گو گو کیا کہہ رہا ہوں گو جاؤ تو وہ تو جاؤ کہ انگریزی ہے فالو کر کے فالو کر گئے نا جب آپ کہتے ہیں گو تو اس کے بعد مطلب جاؤ تو میں تو جانا کی پوچھ رہا ہوں وینٹ گیا وینٹ گیا گوئنگ جا رہا جا رہا ہاں جی اور دیکھتے ہیں آصف یہی تھا ہو گیا ہاں جی کوئی آپ روشنی ڈالیں جی ماجد صاحب نہیں آ رہے پاشا سے ہل ہو گئے آپ ابھی میں ایک جملہ بولوں گا آپ یہ تو میں آتا تھا کہیں گے تو آتا تھا ہمیں ایگزیکٹلی میں جانا چاہتا ہوں آئی وانٹ آئی وانٹ ٹو گو یہ جو ٹو گو ہے نا ٹو گو اس کو انفینیٹیو یعنی مستر کہتے ہیں اوکے جانا میں صرف یہ ایگزامپل اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یار بچپن سے انگریزی پڑھ رہے ہیں ابھی تک نہیں آئی اور عربی ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمیں آٹھ دس دن میں آجے جائے ٹھیک یعنی اللہ کے کلام کی زبان سیکھنے کے لیے ہم عربی پڑھ رہے ہیں اب اللہ کو بھی چاہیے کہ ہمیں عربی سکھا دے یہ تو اللہ کو نہیں چاہیے یہ ہمیں چاہیے تو ٹائم لے گی یہ ٹائم لے گی لیکن جو پروگرس ہے آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ماشاء اللہ کتنی جلدی آپ اسے لرن کر رہے سمجھ آ گئی نا لیں جی سب لفظ ہو گئے اب میں گردان بنانے لگا ہوں یعنی کنجوگیٹ کرنے لگا ہوں ٹو گو انفینیٹیو کو آپ کو پتہ تو چل گیا جملے بنانے ہیں کیسے بنانے ہیں تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن فرسٹ پرسن پروناؤنس یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے نا پروناؤنس یوز کرتے ہوئے اور پروناؤنس مزکر مونس والے بھی ہیں واہ جمع والے بھی ہیں کیونکہ اردو انگریزی میں واہ جمع ہی ہوتے ہیں ٹھیک فرق صرف یہ ہے کہ اردو والا جو ہے نا وہ تھرڈ پرسن سے شروع کرتے ہے انگریز جو ہے وہ فرسٹ پرسن سے شروع کرتا ہے انگریز کہا کہ جی آئی وینٹ مزکر بھی مونس بھی اشارے جو آپ کو کروائے تھے نا زمائر والے وہ اب کام آئیں گے آپ کو آئی وینٹ مذکر بھی کہے گا آئی وینٹ مونس بھی کہے گی آئی وینٹ تو دونوں کے لیے آئی وینٹ وی وینٹ آئی وینٹ وی وینٹ یو وینٹ سارے یو واحد مذکر جمع مذکر واحد مونس जमा मोहनस यू वेंट ओके जी जुमले बनाने हैं ना तो दो ये बन गए एक जुमला ये बन गया थर्ड पर्सन की तरफ आज ही वेंट ठीक है पहले ही की जमा देवेंट फिर शिवेंट शी, शी की जमा देवेंट तो इस कर लेंगे ही वेंट शीवेंट وینٹ اوکے جی کتنے جملے بن گئے دو تین چار پانچ چھ چھ جملے بنا لیے آپ نے انگریزی میں تو آپ نے گویا انگریزی میں گردان بنا لی بارہ یا چھ جملے آپ نے بنا لیے اردو میں تو گویا آپ نے اردو میں گردان بنا لی اوکے جی پھر سنیے گردان انگریزی میں آئی وینٹ وی وینٹ یو He went, she went, they went. Haan ji. To come. To come. Kone kare kardana? To come. Ji. I came. We came. You came. came. You came. He came. She came. They came. Mashallah. Ji. To drink. To drink. Ji mahi sahab. I drank. ड्रैंक ठीक है यू ड्रैंक ही ड्रैंक्रैंक दे जी टू ईट टू ईट जिस आई एट एट वी एट वी एट तो गाड़ी नहीं होगी अच्छा <laughs> अच्छा जी यू एट एट? सी एट शी एट ले जी, माशाला आ गई उर्दू की भी आ गई انگریزی کی بھی آ گئی جب یہ دو آ گئی ہیں تو عربی کی تو آپ کو آئی جانی ہے ماشاءاللہ عربی میں گردان کو کہتے ہیں تصریف عربی میں گردان کو کیا کہتے ہیں تصریف تصریف الفیل فیل کی گردان اوکے مستر کو مستری کہتے ہیں کیونکہ مستر عربی کا لفظ ہے اردو میں بھی مستر استعمال ہوتا ہے گردان فارسی کا لفظ ہے عربی میں اس کے لیے تصریف استعمال کرتے ہیں لیکن اتنا عام ہے گردان کہ ہم سب کو گردان کا پتہ ہے اوکے اب رہ گیا جی جانا اس کی عربی جانا کی عربی رزلٹ آپ کے سامنے یہ آ چکا ہے کہ گردان کیا ہے کمبینیشن آف سینٹینسز کتنے سینٹنسز اتنے سینٹنسز جتنے اس زبان میں پروناؤنز یوز ہوتے ہیں اتنے سینٹینس ہی بن رہے ہیں نا تو گویا عربی زبان میں جو گردان بنے گی فیل کی وہ کتنے جملوں میں مشتمل ہوگی چودہ جملوں پر کیونکہ چودہ پروناؤنز ہی ہیں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہونا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نہ چودہ تو 14 جملے اپ نے بنانے ہیں اور یہ 14 جملے اسی طرح بنانے ہیں تھرڈ پرسن مذکر مؤنث واحد مسنہ جمع سیکنڈ پرسن مذکر مؤنث واحد مسنہ جمع فرسٹ پرسن مذکر مؤنث واحد مسنہ جمع کو استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے اور کیا کرنا ہے verb استعمال کرنا ہے یعنی وہ مصدر جو ہے کام کا نام اس کو استعمال کرنا ہے۔ جی تو اب میں اپ کو جانا سے عربی زبان میں گردان سکھا رہا ہوں اور آپ گردان میں ایسے ماہر ہوں گے آج ایسے ماہر ہوں گے اگر آپ میرے سٹیپس فالو کریں گے اگر آپ کو گردان یاد ہے تو اسے یاد ہی رہنے دیں لیکن آج آپ کو گردان بنانی آئے گی کہ گردان بنتی کیسے ہے آپ نے گردان رٹی ہوئی ہوگی یا یاد کی ہوگی لیکن آج آپ گردان بنانا سیکھیں گے کہ گردان کو بنایا کیسے جاتا ہے اوکے جی آپ نے نہیں بنانی بک میں بنی ہوئی ہے بعد میں آپ نے صرف پکچر لے جی ہے میں ذرا خانے ڈرا کرلوں لوں چودہ تاکہ میں ان میں ایک ایک جملہ جو ہے وہ لکھ سکوں جی لیکن چودہ خانے میں نے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ اور اس کو ختم کریں گے چودہ ایسے ہی نہیں کیونکہ چودہ جملے ہم نے بنانے ہم نے چودہ جملے بنانے ہیں جسے ہم کردار کہیں گے تھرڈ پرسن کو عربی میں کہا جاتا ہے غائب غائب سیکنڈ پرسن کو کہا جاتا ہے حاضر فرسٹ پرسن کو کہا جاتا ہے متکل متکل کلام کرنے والا فرسٹ پرسن ہوتا ہے سیکنڈ پرسن کو حاضر جس سے آپ کلام کر رہے ہوتے ہیں اور غائب جس کی بات کر رہے ہوتے ہیں اسے غائب کہا جاتا ہے اوکے okay, جی ہم تینوں زبانوں میں ان اللہ تعالیٰ جملوں کا کمپیریزن کریں گے پہلا جملہ اردو میں ہم نے کیا بنایا تھا جانا مسر سے وہ گیا شابش وہ گیا اس کی انگریزی کیا بنی تھی وینٹ اب ہم نے اس کی عربی بنانی ہے اوکے جی اوکے اب عربی کیسے بنانی ہے یہ بہت اہم چیز ہے اس کو اچھی طرح نوٹ کر لے دیکھیں جب میں نے اردو میں کہا تھا گیا وہ تو پروناؤن ہے نا اردو میں میں نے کہا گیا تو گیا کے کتنے لیٹرز ہیں بتائیں گیا کے کتنے لیٹرز ہیں تین ہے نا ایک دو تین اور گیا کے ایک انگریزی میں میں نے وینڈ کہا تو کتنے لیٹرز ہیں ایک دو تین چار اچھا فرض کیا میں نے کہا وہ بیٹھا تو جب میں نے بیٹھا کہا تو کتنے لیٹرس بنے ایک دو تین ٹے ہے کی بنی ٹھیک چار اور پانچ اور انگریزی میں کیا کہا سیٹ کتنے لیٹرز ہیں ایک دو اردو میں میں فرض کیا میں نے کہا ہسا کتنے ہیں ایک دو تین چار انگریزی میں کہا لافٹ کتنے لیٹرز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات تو چاہے اردو ہو چاہے انگریزی ہو لیٹرز سیم نہیں ہیں ویری کر رہے ہیں کہیں تین لیٹرز لیٹر آپ لفظ بنا رہے ہیں کہیں پانچ سے بنا رہے ہیں کہیں چار سے بنا رہے ہیں انگریزی میں اس کہیں تین سے بنا رہے ہیں کہیں چار سے بنا رہے ہیں کہیں, کہیں سات سے بنا رہے ہیں نوٹ کر لیں عربی میں جو آپ بنائیں گے نا یہ والا لفظ گیا یا بیٹھا یا ہنسا اس کے لیے صرف تین ہی لیٹرز ہوں گے یہ عربی کی بیوٹی ہے سب سے عربی زبان میں ہر کام کے لیے عربی زبان میں ہر کام کے لیے تین لیٹرز استعمال ہوتے ہیں تین لیٹرز پھر سن لیجئے جملہ عربی زبان میں ہر کام کے لیے کتنے لیٹرز استعمال ہوتے ہیں تین تین لیٹرز جو ہے ان کو حروف مادہ کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں ان کو حروف مادہ جنہیں آپ انگریزی میں روٹ لیٹرز کہہ سکتے ہیں okay جی. جنہیں آپ انگریزی میں روٹ رائٹر کہہ سکتے ہیں دیکھے اب یہ جو گیا ہے نا اس کے لیے ارب پتا تین روٹ رائٹرس کون سے استعمال کرے گا وہ کرے گا جی زال ہا اور با بیٹھا اس کے لیے ارب تین روٹ لائٹر یوز کرے گا جیم لام اور سین ہسا اس کے لیے عرب تین روٹ کرے گا دو ہا اور کاف رزلٹ یہ نکلا کہ آپ کو ہر کام کے لیے زبان میں وہ جو تین لیٹرز روڈ لیٹرز ہیں نا ان کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو صرف ان کا پتہ ہونا چاہیے اوکے ٹھیک ہے نا تو سٹارٹ ہم کر رہے ہیں جی جانا والے فیل سے جس کے لیے روٹ لیٹرز کیا ہیں زال ہا با اب زال ہا با کو آپ نے اکٹھا کر کے لکھنا ہے اور آپ ایسی لکھیں گے ٹھیک ہے نا ابھی حرکتیں نہیں ڈالی حرکتیں نہیں ڈالیں تو آپ پڑھ نہیں سکتے آپ سمپل اسے کہیں گے جی یہ زال ہے یہ ہا ہے اور یہ با ہے یہ جانا کے لیے روٹ لیٹرز استعمال ہوتے ہیں اب میں نے وہ گیا ہی وینٹ کی عربی بنانی ہے انہی تین روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے مجھے بتائیے وہ اور ہی اس کی عربی کیا ہے ہوا ہے نا اچھا اگر میں وہ ہوا یہاں پر لگا دوں شروع میں تو مجھے بتائیے یہ جملہ جو اسٹارٹ ہوگا یہ جملہ اسمیا نہیں بن جائے گا جملہ اسمیا بن جائے گا نا ہمارا فیل پڑھتے ہی جملہ فیلیا سٹارٹ ہو جانا ہے جملہ فیلیا ہمارا ساتھ ہی سٹارٹ ہو جانا گردان کرتے ہی جملہ فیلیا سٹارٹ ہو جائے گا Okay? اور جملہ فیلیا وہ جملہ ہوگا جو فیل سے شروع ہوگا لہذا یہ ہوا جو ہے یہ میں شروع میں لا ہی نہیں سکتا یہ ہوا میں شروع میں لا ہی نہیں سکتا اوکے okay? اب یہ ہوا ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ سمجھنا ہے اب آپ نے کیونکہ سارا ڈپینڈ اسی پہ کرتا ہے کہ کام کون کر رہا ہے یہ آپ نے پہچاننا ہے تو آپ نے پہلا کام کرنا ہے پہلے خانے میں تین روٹ لیٹرز لکھ دیے اوکے اب انہیں حرکتیں اپ نے لگانی ہیں میں اپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں کچھ میرے پاس ہوگا باقی میں سب اپ کو دے رہا ہوں تین روٹ لیٹرز لکھ لیے اس کے بعد اپ نے نا آخری لیٹر جو ہے نا اس پہ आंखیں کھول کے زبر لگا دینی ہے ٹھیک بند کر کے لگائیں گے تو اگے پیچھے ہو جائے گی نا تو आंखیں کھول کے اپ نے آخری لیٹر پہ زبر لگا دیں یہ فکسڈ ہے اوکے اچھا جو پہلا روٹ لیٹر ہے نا پہلا روٹ لیٹر اسٹارٹ ہم کریں گے ایکٹیو وائس سے ایکٹیو وائس پہلے پڑھتے ہیں پھر پیسے وائس پڑھتے ہیں نا کہ پہلے پیسے وائس پڑھتے ہیں پھر ایکٹیو وائس پڑھتے ہیں ایکٹیو وائسارٹ کرتے ہیں تو ایکٹیو وائس ہم اسٹارٹ کریں میں پہلا حرف زبر کے ساتھ ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا اب یہ پکا آپ کا یہ آپ نے مجھے بتانا ہے اور درمیان والے ہرف کی حرکت جو ہے نا یہ میں نے بتانی ہے کو ٹھیک ہے اس کے بعد ان شاء اللہ تعالی گردان شروع ہو جائے گی تین روٹ لیٹر لکھ لیے آخری حرف پہ زبر لگا دی پہلے حرف میں ہم ایکٹیوائز کر رہے ہیں تو زبر لگا دی درمیان والے روٹ لیٹر کی حرکت آپ نے مجھ سے پوچھنی ہے ایک ہی دفعہ پوچھیں گے نا اور میں جو ایک دفعہ بتاؤں گا ہر دفعہ وہی حرکت ہوگی یہ تو نہیں ہوگا نا ایک دفعہ میں کچھ بتاؤں دوسری مرتبہ کچھ بتاؤں تو آپ نے ایک دفعہ ہی پوچھنا ہے میرے سے پوچھیں میرے سے اس میں کون سی حرکت لگاؤں میں تو اس پہ آپ نے لگانی ہے حرکت زبر بن گیا جی زہاب زہبا کا مطلب ہے وہ گیا زہابا کا مطلب ہے وہ گیا آپ کہیں گے وہ کہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کہیں گے وہ کہیں تو وہ تو گیا جی جو گیا وہ نظر آئے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے پہلے زہبا آپ کا پہلا جملہ فیلیا بن گیا پہلا جملہ فیلیا آپ نے بنا لیا جملہ اسمیا میں ہم نے کہاں جا کے جملہ اسمیا بنایا تھا جملہ فیلیا میں گردان کا پہلا لفظ بناتی ہے آپ کا جملہ فیلیا مکمل ہو گیا پہلا بنانا آ گیا زہبا. اس کا کیا مطلب ہے وہ گیا یعنی وہ کون ہوا آپ کہیں گے ہوا کہاں ہے ٹھیک ہوا کہاں ہے تو یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے مانبل خیب پہ ہوا جو ہے نا آپ نے ماننا ہے کہ ہوا اس کے اندر ہے ہوا کہاں اس کے اندر ہے ہوا اس کے اندر ہے اوکے اچھا یہ ہوا ہے کون پتا ہے کون ہے ہوا اردو میں جب میں نے کہا وہ گیا تو یہ وہ کون ہے پروناؤن تو ہے گیا تو کام ہوا ہے نا یہ وہ کون ہے مذکر خیب تو ہے ہی ہے گیا کام ہے فائل ہے کام کو کرنے والا ہے کام کو کرنے والا ہے سمجھ آ گی کون ہے سبجیکٹ ہے کام کو کرنے والا ہے اس کام کو کرنے والا کون ہے اس کے اندر ہے نظر ہی نہیں آ رہا اوکے یہاں سے آپ کا جو ہے وہ ان اللہ تعالیٰ ایمان پکا ہونا شروع ہوگا تو زہاب پہلا جملہ نے بنا لیا اور جملہ سن لے کیونکہ اس کے بعد میں ان اللہ تعالیٰ ایسے تیزی جاؤں گا کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان چیزوں کی جملہ فیلیا وہ جملہ ہوتا ہے جو فیل سے شروع ہوتا ہے اوکے جملہ فیلیا کے کم از کم دو پارٹس ہوتے ہیں کم از کم دو پارٹس جس طرح جملہ اس میں کم از کم دو پارٹس ہیں نا مفت خبر جملہ فیلیا کے کم از کم دو پارٹس ہوتے ہیں نمبر ایک فیل نمبر دو فائل نمبر ایک فیل نمبر دو فائل نمبر ایک فیل نمبر دو فائل فائل کے بارے میں نوٹ کر لیں گے فائل, فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے تو میں نے کہا نا اس کا فائل کون ہے ہوا ہوا مرفو ہی بولا ہے نا میں نے ہوا مرف ہی بولا ہے نا میں نے یہ تو نہیں کہا ہو اس کا فائل ہے میں نے کہا اس کا فائل ہوا ہے تو فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے یہ دو باتیں آپ یاد رکھ لیں یہ آخر تک چلیں گی ان اللہ تعالیٰ جملہ فیلئر کس سے اسٹارٹ ہوتا ہے فیل سے جملہ فیلئر کم از کم دو پارٹس ہیں فیل اور فائل اور فائل کیا ہوتا ہے ہمیشہ مرفو ہوتا ہے اور فائل نظر نہیں آتا آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی امام ابو حنیفہ رحم اللہ جانتے ہیں نا انہیں ان کا ایک مرتبہ مناظرہ ہوا ایک دہریہ کے ساتھ دہریہ سمجھتے ہیں ایتھسٹ ٹھیک ہے مولہد جسے کہتے ہیں ایتھسٹ ایتھسٹ کا کیا عقید ہے جی اوکے مناظرہ ہوا اس نے کہا جی پروو کرے اللہ کو اب اللہ کو پروو کیا جا سکتا ہے دکھائے مجھے ٹھیک ہے نا سمجھ رہی ہے نا بات کہا ٹھیک ہے وقت طے ہو گیا جگہ طے ہوگی ایک بار اسٹیڈیم آپ کا بک ہو گیا مناظرے کے لیے اوکے جی ڈیٹ آئی اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے دیریہ پہنچا ہوا ہے امام صاحب نہیں پہنچے انتظار کر رہا ہے وہ اچھا جی اب ٹائم شروع ہو گیا مناظرے کا لیکن امام صاحب نہیں ہے ہر گیٹ پہ نظر ڈالی جا رہی ہے جی شاید کسی گیٹ سے انٹری ہو جائے لیکن امام صاحب نہیں آ رہے آدھا گھنٹہ اوپر ہوا پونا گھنٹہ اوپر ہوا گھنٹہ اوپر ہوا تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اس نے کہا دیکھیں جی آپ کے امام صاحب جو ہے نا وہ چونکہ پروو نہیں کر سکے لہٰذا وہ ہار گیا اور میں مناظرہ جیت گیا این اسی وقت گیٹ نمبر ایک سے امام صاحب کی انٹری ہوئی امام صاحب نظر آئے وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے ایک منٹ ہے روزہ میری بات سنتے ہاں جی فرمائیے کہتے ہیں میری بس مزہ سنتے جاؤ لیٹ آنے کی بس اس کے بعد پھر تم فیصلہ کر لیں جی بتائیے انہوں نے کہا کہ میں نے اصل میں آنا تھا چنی سے تو رستے میں پرانے وقت کی بات ہے نا پول شل تھا نہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب کشتی ڈھونڈی تو کشتی مجھے ملی نہیں کافی دیر تک میں انتظار کرتا رہا کشتی آیا تو میں اس پہ آؤں بیٹھ کے کشتی آئی نہیں اب میں واپس جانے ہی لگا تھا تو میں نے دیکھا کہ اچانک ایک درخت جو ہے وہ دریا کے کنارے لگا ہوا تھا وہ اپنی جگہ سے اکھڑا ایک درخت میں بچوں کو سمجھا دوں اس کا بیٹا کہنا یہ تھا کہ یہ جو کائنات ہے نا یہ خود بخود وجود میں آئی ہے ٹھیک یہ زمین آسمان خود ہی بن گئے دھماکہ ہوا ایک بگ بینگ ٹھیک ہے بگ بینگ ہوا اور یہ نا کائنات وجود میں آ گئی اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے خالق کوئی نہیں ہے اس کا تو امام صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا چارناک دریا کنارے لگا ہوا ایک درخت جو اپنی جگہ سے اکھڑا اکھڑنے کے بعد وہ سیدھا لیٹ گیا اس کی ٹہنیاں کٹنی شروع ہو گئیں خود بخود اس کے پتے چھال اس کی اترنی شروع ہو گئی خود بخود اس کے بعد اس درخت کے جو ہے نا وہ تختے بنے ٹھیک ہے خود بخود اور پھر تختوں کے بعد وہ آپس میں جڑے اور ان میں کیلیں ٹھکنے لگ خود بخود اور تھوڑی دیر بعد ایک بڑی خوبصورت سی کشتی بنی خود بخود اور میں اس میں بیٹھ گیا خود ٹھیک ہے اور کشتی مجھے یہاں تک لے کے آئی تو میں اس لیے ریٹ ہوں وہ کہتا جی ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت جو ہے وہ خود بخود اپنی جگہ سے اکھڑ جائے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے پتے اس کی ٹہنیٹ کٹ جائیں خود بخود اس کے تختے بنے خود بخود اس میں کیلیں ٹھکیں خود بخود ایک کشتی خود بخود بن ہی نہیں سکتی لہذا امام صاحب ناظرہ جیت کے جیت گئے عبداللہ جیت گئے کیسے جیت گئے بتاؤ عبدالرحمن کیسے جیت گئے سویب کیسے جیت گئے اس نے خود تسلیم کیا کہ ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی ٹھیک وہ اس بات کو مان گیا اور امام صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کائنات خود بخود نہیں بنی اس کو تخلیق کرنے والا کوئی ہے پاس میں آ نا وہ یا رزلٹ نکلا کہ ہر فیل کا کوئی نہ کوئی فائل ضرور ہوتا ہے جو بھی فیل ہوتا ہے اس کا فائل ضرور ہوتا ہے اور فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے اور فائل آپ کو نظر بھی نہیں آتا اوکے جی تو زہاب اب آپ نے مان لیا نا کہ اس کا فائل ہوا ہے اس کا فائل ہوا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے ضرور اس کا فائل ہوا ہے جو اس کے اندر ہے جی تو پہلا جملہ پھیلیا آپ کو بارہ کو آگے چلتے ہیں آگے والا جملہ دیکھے اب میں اس کو پہلے اردو میں ٹرانسلیٹ کر لوں کا مطلب میں کہہ رہا ہوں وہ ایک مذکر گیا وہ ایک مذکر گیا اب میں آگے کہنا چاہتا ہوں وہ دو مزکر گئے کیونکہ عربی میں مسنا بھی ہوتا ہے اچھا اب میں وہ دو مزکر گئے کہ عربی بنانے لگا اچھا جی میں کہتا ہوں جی وہی میں نے اسی طرح لکھا وہی حرکتیں لگا دی اور کہا جی اس کا مطلب ہے وہ دو مذکر گئے اور اس کا فائل جو ہے وہ ہے ہما ٹھیک اب آپ کہیں گے نہیں سر بھی نہیں یہاں تک تو مان لیا تھا ہم اب ہر دفعہ مانتے جائیں کہ اس کا بھی فائل ہما ہے اور وہ بھی اس کے اندر ہے پھر آپ کہیں گے اگلا جو ہے اس کا فائل ہم ہے وہ اس کے اندر ہے چلیں اندر ہو تھوڑا بہت نظر آئے اب ایک تو مان لیا ہم نے دوسرا وہ نظر تو آیا نا دوسرا کیا ما ہے نا ہوما ہے اس ہوما کا الف آپ کو نظر آ رہا ہوا ظہبا ظہبا زہبا اوکے جی دوسرا جملہ بن گیا وہ دونوں گئے تیسرا بنانے لگے ہیں وہ سب گئے جس کا فائل کون ہے ہم جس کا فائل ہے ہوم میں نے لکھا جی ضالح اسی طرح حرکتیں لگائیں اب میں نے ہم کو کسی طرح سے آپ کو بتانا ہے کہ اس کا فائل ہوم ہے اور آپ نے پہچاننا ہے اس کا فائل ہوم ہے اس کا فائل آپ نے ہما پہچان لیا ناف سے اس کا فائل آپ نے ہم ہے. اس کو کس طرح پہچاننا ہے اب یہ آپ کا کام ہے ہوم کو عرب کہتا ہے ایک واؤ کے ذریعے ادا کرتا ہے اور واؤ سے پہلے پیش لگا دیتا ہے اور لکھنے میں ایک الف ڈال دیتا ہے اور لفظ بن جاتا ہے زہاب زہبو میں وہ کہتا ہے فائل ہے ہم اور ہم پہچانا کس سے آپ نے واو سے. قرآن مجید میں جب بھی کوئی ایسا لفظ آپ کو نظر آئے تو آپ نے فیل کے بعد اس کا فائل پہچاننا ہے اور فائل واو ہو تو آپ کہیں گے ہم فائل ہے اس کا یہ انشاءاللہ پہچان کرنی ہے ہم نے قرآن مجید کے الفاظ کی تو تین جملے آپ کے پورے ہو گئے جی زہبا زہبا زہبو زہبا زہبا ذہاب اب آئے جی شی وینٹ کی طرف لیں جی وہی زہابہ مذکر سے مونس کیسے بنتا تھا یاد ہے اس میں تا لگاتے تھے گولتا گولتا اسم کی علامت ہے یہاں بس لمبی تا لگا دیں اسکول کے ساتھ زہابت یہ تا بتا رہی ہے کہ اس کا فائل ہیا یہ تا کیا بتا رہی ہے اس کا فائل ہیا ہے اگلا ہے وہ دو مونس گئیں تو ظہبت لکھا ہم نے زہابت ہم نے لکھا اور دو کے لیے ہمائی ہے وہی الف لگایا الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے لہجا اسکول کو زبر سے چینج کر دیا اور یہ بن گیا زہابتا وہ دونوں گئیں اوکے جی لیں جی یہ جو ہے نا یہ وہ سب گئی یہ سب سے مشکل کام ہے اس کو سمجھ لیں یہ اگر آپ نے سمجھ لیا نا تو آپ کو انشاءاللہ مزارے میں بھی بڑا مزہ آئے گا اور یہیں سے پٹری بدلنے لگی ہے یہ جو چھٹا لفظ ہے نا وہ سب گئی یہ آپ نے بنانا کیسے نوٹ کرے یہ آپ نے اسی کو کاپی کرنا, کرنا ہے پہلا والا لفظ کیا ہے جی وہ کاپی کرنے کے بعد آخری ہر کو کر دینا ساکن آخری ہر کو کیا کر دینا ساکن کیا بن گیا زہب کیا بن گیا زہب کیا, کیا یہ پہلے کو کاپی کیا اس کے آخر کو ساکن کیا جو لفظ بنا نا جو لفظ بنا اس لفظ کو کاپی کر کے سارے خانوں میں پیسٹ کر دیں سمجھ رہی ہے زہب بن گیا نا اب میں نے اس کو کاپی کیا اب میں پیسٹ کرنے لگا ہوں. یہاں بھی پیسٹ کر رہا ہوں یہاں بھی پیسٹ کر رہا ہوں यहां भी पेस्ट कर रहा हूं यहां भी पेस्ट कर रहा हूं यहां भी पेस्ट कर रहा हूं यहां भी पेस्ट कर रहा हूं यहां भी पेस्ट कर रहा हूं और यहां भी पेस्ट कर रहा हूं ओके जी स्कून था स्कून लगा दू ब्लू कलर में ताकि कलर भी आपको पता चल जाए ओके जी ये छटा लॉज कैसे बनाना है پہلے کاپی کرنا ہے اس کے آخری کو ساکن کر دینا ہے اور جو بنتا ہے اس کو اینڈ تک کاپی کر لینا ہے گویا چھٹے سے آپ کو یہ جو آواز نکلی ہے نا یہی یہ سنائی دے گی اب تک جی؟ اچھا اب اس کا فائل ہے ہننا ہے نا ہیا ہما ہونا ہنا کے نون زبر نا کو ہم علامت بنا لیں گے ہننا کی تو یہ کیا بن گیا زہبنا چھ جملے پورے ہو گئے آپ کے سنے پھر دوبارہ سے زہب زہبا زہبو زہابت زہابنا اوکے جی پھر ایک مرتبہ بولے زہاب زہابت زہابنا پھر ایک مرتبہ اب یہ دیکھیں یہ سیکنڈ پرسن کے ہیں سیکنڈ پرسن میں کون ہوتا ہے فروخت انتا اور अंतुमा और अंतुम और अन्ती और अंतुमा और अंतुन्ना यही होते हैं ना सेकेंड पर्सन में अच्छा अब जरा देखें इन सब में कॉमन अन है सबका कॉमन अन है ना इस अन को निकाल दें सब में से अन को निकाल दिया मैंने سب میں سے کیا نکال دیا ان نکال دیا سب میں سے کیا نکال دیا ان کیا نکال دیا ان کیا بچا تا تما تم تی تما تنا کیا بچا تا تما تم تی تما تنا تا تما تم تی تما تنا یہ جو بچا یہ سب میں لگا دیا تا تم تی تما ظہفہ زہفتما زحف تم زہتی زہتما زحت ان تا تما تم تی تما تنہا سے پتہ چل رہے ہیں نا سارے کون تھے وہی تھے نا بارہ جملے ہو گئے 12 جملے ہو گئے دو رہ گئے اوكے پہلے كالم میں نظر ڈالیں زہبا كے آخر میں تا ہے اس کے آخر میں تا ہے اس کے آخر میں تا ہے اس کے آخر میں تا ہے اس کے آخر میں تاج ساکن ہے اس کے آخر میں تا زبر والی ہے اس کے آخر میں تاج زیر والی ہے کون سی تا ہے گئی پیش والی وہ یہاں لگا دیں ذہب تو میں گیا زہب تو میں گیا اب یہ سارا مسئلہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا یہاں سے نون سے نون زبرنا پہ ختم کرتے ہیں لیکن ذرا لمبا کر کے ختم زہب نا اور گردان آپ کی پوری. اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ کسی بھی تین حرفی مادے سے ماضی کی گردان بنا سکتے ہیں اس میں رٹا نہیں ہے ساری لوجیکل ہے زہبا ظہبا ظہبو زحبت زہبتا زہب زہب زہب تما زہبتم زہبتی زہب تما زحب تنہا اب آپ کو اشارے کام آئیں گے زہبا فوراً سمجھ میں آ گیا وہ گیا زہبا وہ دونوں گئے زہبو وہ سب گئے زہبت وہ گئی زہبتا وہ دونوں گئی زہبنا وہ سب گئی زہبتا تا تا تا تو گیا زہب تما تم دونوں گئے زہب تم تم سب گئے زہب تو گئی زحب تما تم دونوں گئی زہب تم سب گئی زہب تو میں گیا میں گئی زہب ہم گئے ہم گئیں ایک کوئی آپ میں سے گردان سنا دے اور اس کے بعد ہم بریک کریں گے اور پھر ان اللہ تعالیٰ مزید گردانے بنائیں گے جی معاوی اشو بس بلا کی جی ٹھیک ہے جی اس پیٹرن پہ ان اللہ تعالیٰ بے شمار گردانے بنیں گی اور آپ کو پہلا نہیں بلکہ چودہ جملہ فیلیا مبارک ہو آج فیل پڑھتے ہی جملہ فیلیا کی بھرمار ہو جائے گی ان اللہ تعالیٰ مزید جملہ فیلیا انشاء اللہ اگلے لیکچر میں پڑھتے ہیں سبحک اللہ و کا اشد اللہ